پھر جب اس سے نا امید ہوئے الگ جا کر سرگوشی کرنی لگے ان کا بڑا بھائی بولا کیا تمہیں خبر نہ ہو کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لے لیا تھا اور اس سے پہلے یوسف کے حق میں تم کیسا اکثر کی تو میں یہاں سے ناٹلوہے گا یہاں تک کہ میرے باپ اجازت دیں اللہ مجھے حکم فرمائے اور اس کا حکم سب سے بہتر